a وَالَّذِينَ يَدَّكَرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا nad no, no, no. امام بادی احرضه اللهم النار عفابه تغض الحلم في صعبه معي ثمر مريم عليه السلام محترم بھائیو الله رب العالمين ایمان والوں سودا کر لیا ہے اور ایمان والے کون جو اسلام کو محمد اور میں ان مسلمانوں کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں تم اگر اس دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اس دین کا غلبہ چاہتے ہو اس اسلام کو پوری دنیا میں چلانا چاہتے ہو تو پھر اپنے دین کی بقا کے لیے فلیقاتی یو کا اللہ اللہ کے دین کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے حلبے کے لیے دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے کتروں کے دال کا سلسلہ جہاد کا سلسلہ خون بہانے کا سلسلہ یہ جاری رکھنا ہوگا اگر تم نے جاری رکھا تو انشاءاللہ اللہ اللہ العالمین اس دین کو پوری دنیا میں غال کرے گا کیونکہ محمد عربی سلام نے ارشاد الاسلام ولا اسلام پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا اور اسلام کی حقیقت ہے کہ جب یہ پھیلتا ہے اور پھیلتے جا جاتا ہے اور پھر دنیا سے ملتا پل کر جاتا ہے لیکن اگر مومن اسلام والے صحیح معلوم ہو اگر کے کیرال کو جائیے ہو اگر اپنے کے سامنے خون کا نظانا پیش کرنے والے مسلمانوں اگر تم کتال پر قائم رہو گے اگر چہاز پر قائم رہو گے اگر خون کو پیش کرو گے اگر شام اپنے خون کو گراؤ گے بارو <سؤال> اے خون کو گیاؤ گے اگر خون کی دھار کے اوپر تو پھر اللہ کہتا ہے اپنے خون اپنا مال اپنے تناؤ اللہ کے سامنے پیش کی لیکن یاد رکھو مومنو یہ کچارے کا سودا نہیں ہے یہ کھاتے کا سودا نہیں ہے اس میں نقصان نہیں ہوگا اس میں نقصان چند آ گئے شہید ہو گئے تمہارا گر گیا تمہاری سلوار اور مسلمان چلتے گئے بیٹے چلتے گئے قربانیاں ہوتی گئی یہ خون چنتا گیا ہمیں نقصان ہے بھائی وہ نہیں ہے یہ جو شہید ہے تمہارا نقصان نہیں ہے اللہ بناتے ہیں الذي يسرن الحياه الدنيا بالاخره فمن يقاتل في سبيل الله ويقتل او يغلب اگر وہ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جاب جاب جا گیا کام گیا, گیا اللہ کو پسند گیا شہید ہو گیا اللہ رب العالمین کی راضی وہ رب راضی وہ بھی کامیاب اپنے مقصد میں کامیاب لیکن اگر وہ کامیاب اس انداز سے نہ ہو سکے شہادت پیش نہ کر سکے خون نہ گرا سکے دنیا میں اپنے اپ کو اسلام کو قلبا نہ بھی دے سکے اس کے جیتے جی اس کے خون سے دنیا میں اسلام لاظ نہ ہو سکے او یا غلب یا پھر قلبا پا لے پوری دنیا میں چھا جائے اسلام زور پکڑ جائے شہادت کی نہ ہو اللہ اس کو پسند اللہ تعالی اس کو دنیا میں اور زیادہ کام دینا چاہتا ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں او یا غلب یا پھر دنیا کے دنیا بے قلبا اسلام ہو جائے لیکن اگر شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے لیکن اگر غلبہ پا جائے تب بھی کامیاب ہے چاہتے ہیں موجودہ حالات ہے مسلمانوں کا گراؤ ہے ان کو دہشت گرد ان کو دیکھے ان کو پکڑا جا رہا ہے ایسے حالات نہیں جانا چاہیے ایسے حالات سے خون کا نزرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہو جانا چاہیے بھائی جو کھڑے ہونا چاہیے اللہ کا اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کام کرندوں پر ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو مسلم اما کا فرد سمجھتے ہیں کیا میری زندگی سے اسلام کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے کیا میرے شبروز میں اسلام کا کچھ نام کچھ شیڈول ہے کیا میں اپنی زندگی جو دنیا کی مصروفیات میں گزارتا ہوں کیا اسلام میری زندگی میں موجود ہے اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم اپنے آپ کو مسلم کا فرد اور بالکل خاص بندہ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسلام میری وجہ سے میں یہ دیکھوں اپنے گھر بار میں جا کر کے کہ میرے اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے, ہے میں نے اسلام کو آج تک کتنا فائدہ پہنچایا ہے میری بیس پچیس تیس پچاس سال زندگی گزر گئی ہے آگر کتنے سال کتنا عرصہ میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں کتنے لوگوں کو میرے زبان میرے اخلاق میرے اعمال کو بھی ایسے دعوت پہنچی نہ کہ میں صرف اپنی دنیا کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش نہیں لگا نہ کسرے مجھے صبح سے شام تک اپنے کاموں سے فرصت نہیں پھر اللہ نے تو بھی کبھی اسلام کا حقاق نہیں اسلام کا حقدہ اس سے نہیں ہوتا مطلب. اسلام قربانی مانتا ہے پیارے پیغمبر رحی السلام نے ساری زندگی میں سے سالانحب کی زندگی سے سال پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہنچانے میں, کو میں کوئی دشا کے لوگ سارے مخالف تاج پہ گئے تو پیارے پیغمبر السلام کو لوگوں نے بہت برا بنا کرا آپ کو مارا اتنا شدید مارا اتنا شدید مارا کہ آپ لہو میں خان ہو گئے آپ کے قدم مبارک لہو سے بھر گئے حتہ کہ فرشتہ آیا کہہ لگا اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے آپ آڈر کروائیے کہ میں ان جو تاج کی بستی والے لوگ ہیں جو پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے ان کو کچل ڈالوں لیکن پیارے پیغمۃ اللہ سرایا نہیں ایسا نہیں کرنا اگر ایسا کر دیا تو پھر یہ سارے لوگ برباد ہو جائیں گے مسلمان کو صحیح سمجھنے والا اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جاتا دعوت نے اتنے حریض کہ ایک مرتبہ رات کا موقع ہے اللہ کے بھی اپنے چچا کے گھر گئے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے وہ چچا جس کا دماغ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا جس کا دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا مسلمان نہیں ہوا وہ ویسے ہی دنیا سے کیا کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ اس رات میں اس اندھیری رات میں جو آگ اس طرح آندھی چلی ہوئی ہے اور یہ دروازہ کھٹکرا رہا ہے جو بھی کوئی شاید آئے گا اس کو اس کی ضرورت کو پوری کر دوں گا میں اس کو خالی نہیں بولوں لیکن بھاگا بھاگا باہر گیا سیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھانتا ہوا وہاں وہ گھر کے اندر پڑی میں ابھی گفتگو تھا نے کام میں مصروف تھا لیکن تون ابھی بھی کروالا کرا دیا مجھے برانی لگتی پیار نے تیرے پاس اللہ کا دین کی دعوت لے کر آیا ہوں لے کے گھبرائے نہیں ذرا بھی ملال ماسے پہ نہیں آیا کہ میں دعوت لے کے آیا ہوں اس نے میری دعوتوں کے ساتھ لیکن آج کیوں دیکھیے کہ میں کتنے بندوں کے پاس گیا ہوں کتنی بہنوں کے پاس میں گئی کہ جن کو میں نے دعوت کی اسلام کے ساتھ محبت رکھتی ہے اس کو میں نے دعوت دوں کو فرصت نہیں اپنے کام کام سے فرصت نہیں ہے تو میں اپنے کوئی اور کام کر ایسے نہیں ہے اسلام کا اگر ہم نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا ہوا ہے تو یقینا ہمیں ایسے بھائی تیار کرنے ہوں گے اپنے ایسے بچے تیار کرنے ہوں گے اپنے بہن اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو ان میں سے دعوت دے دے کر ان کو کھڑا کرنا ہوگا کہ یہ دین سچا ہے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اگر ہم پہنچانے میں کر ہم نے ستی بلتی, تو فیر یقینا اللہ رب العالمین اللہ کے پاس کچھ بندوں کی کمی ہے کیا اللہ کے پاس کچھ لوگوں کی کمی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات سے آدر نہیں ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے لو جو لوگ دین کا کام کرے اور اس سے سچی محبت کرے اور اس کے دین کے لیے اپنی ساری ساری صلاحیت اللہ اب العالمین تو قادر مطلق ہے اور یقیناً اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہم نے اسلام کو صحیح معلوم سمجھا ہے ہمارا کیا پر یقین ہے اللہ پر یقین ہے میری ملاقات دس بیس پچیس تیس سال کے بعد میری موت آنے والی ہے موت آنے کے بعد میں اللہ کے ساتھ ملنے والی ہوں اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہوگا اللہ ایک ابو کتاب لے کے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے پوچھا جائے گا بتا دوں بتا توں نے زندگی تجھے شیخ تجھے یہ عمارتھی کہ جہاد کے لیے تیار ہو بھائی تیار ہو بچے تیار ہو تیار ہوتے آپ جاتے تو مجھے دن کے لیے وہ کھانا تیار کرتی ان کو وہ, وہ ساری سامان لیکن آج میری نظر نہیں مجھے کاموں سے فرصت نہیں ہے ایسی حالت میں میری موت آ جائے میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہو جس طرح میری آگے ہوتی ہے یہ چوبیس 24 میرے گزرتے ہیں کیا اللہ خوش ہو جائے کیا اللہ پوچھے گا نہیں فیسل کہتے مسلمان ایک عورت ہونے کے دنیا اپنے بچوں کو کیسا سلاتا کیا؟, کیا ان کی تربیت نبی منہ کے مطابق کی یا کہ نہ کہ دنیا کا سامان کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے اپنی بچوں کی تربیت اسلدار سے کی کہ کل چا, کل وہ بڑے ہوں تو ایک وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے ان کے اندر مسلمانوں کی رمت باقی نظر با آئے ہاں مسلمانوں کا کردار یہ تھا کہ بچہ گود میں ہے اس کو لوری دے رہی ہے اللہ اکبر اس کو سمجھا رہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے ڈرا رہی ہے نہ کہ کسی بلی کتے اور بہو سے یہ بہو آ گیا نہیں اللہ کی کیسلم مسلم اما کی عورت کا یہ کردار کبھی نہیں ہوتا کہ بلی کتے سے ڈرائے کہ یہ کتا آ رہا ہے اس سے بچہ ڈر جائے یہ بلی کا بچہ آ رہا ہے ہاں ڈرانا ہے تو کس سے اللہ سے ڈرانا ہے کیوں اللہ کا ہے اللہ کی پہچان کروائے کہ بچہ میرے بیٹا اللہ اللہ سب سے آگے مجھے کیا تو اللہ کی پہچان کروائے جب بڑا ہو جائے گا تو یقین, یقین, یہ پکی بات ہے اس کی تربیت اسلام کے مطابق ہوگی اللہ کے دین کے مطابق ہوگی اس کو یہ سمجھ کر تربیت کے محمرا سے جائے گا کہ میرا رب اس تربیت کا مجھے اجر بھی دے گا مجھے ثواب بھی اور یہ بات پتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہوگی وہ مرد ہو اور اس کو پھر یقین, اند یقین, اند یقین، وہ والدین کی فرم مردان پر یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کی تربیت اسلام کے باوقت ہی ہو اور پھر نافرمان یہ ہوتا ہی نہیں ہاں تربیت میں ہم نے ہم نے بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹا کر دکھایا ڈراما اس کی تربیت میں کمی کی اور بتائے ہیرو ہے،, ہی ہے،, ہی ہے۔, ہی ہے اور پھر بعد میں, میں پلا پوسا جواہ نہیں مانتا بچہ مارا کا نافرمان ہے پتہ نہیں کیا, کیا اس کے ساتھ پاپڑ بیٹی ماننے کو آسل نہیں مسجد میں سستی کو نہ بھرتی تھی میرا پیارا لاڈلا پیارا بچہ جہاں اسلام نے کہا نہیں اس کو کھڑا کر اب میں اغان و نے نوم. لیکن کے بھیجا نہیں اس کی تربیت کی نہیں اب ایسے ماحول میں پلنے والا خیر کی لیے اس سے اطاعت کی لیے ایسا ہاں اگر اسلام کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں غلبہ دیکھے اسلام پھیلے اسلام چھوڑے اسلام دیکھیں محترم بہنوں اسلام سچی بات یہی ہے سچی بات ہے کہ اللہ کی قسم جتنا کردار اسلام میں عورت کا ہے کسی اور گوش میں پلنے والا بچہ وہی بنے گا وہی دہائی بنے گا جہاد کی وہی کمانڈ کرے گا ایمان مسجد کا ایمان بنے گا خطیق بنے گا اور وہی اگر تربیت نہ صحیح کر پائے تو وہی پہ چوٹ براش گا اگر ایک بہن اپنے بھائی کو تیار کرتی ہے جہاد کے لیے کہ بھائی دیکھ کشمیر میں بہنوں کے ساتھ غرب ہو رہا ہے امت مسلمہ کی مسائل کو گرایا جا رہا ہے اور بہنوں کے آنسر کو کیا جا رہا ہے بھائی تجھ جوان ہے کھڑا ہے میں تجھے یہ اجازت دیتی ہوں تھپی دیتی ہوں جہاز کے لیے تو نکل اب جب بہن بھائی کو تیار کرے گی اب جب بیوی خان کو تیار کرے گی اب جب وہ ماں بیٹے کو تیار کرے گی بلّہ ٹھیکے کا حوصلہ کہیں پڑا ہوگا بھائی کافس کہیں طرح پڑ جائے گا کہ میری ماں نے تیار کر کے بھیجا میرے بیوی نے مجھے پیار کر کے بھیجا کوئی فکر نہیں ہے اس کو جو فکر تیز درج تھا وہ نہیں ہوتا کیا حضرت ان کی مثال آپ کے سامنے نہیں کیا بیوی نے نہیں بھیجا اجازت نہیں دیج ہم بھی مسلمان ہیں کیا جنگے جنگے نے تمہارے داد نہیں تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی نہ ہی تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے آج تم اللہ کے دین کے لیے نکلنے لگے ہو تو نکل جاؤ دین پیار چھڑا لیکن آج میں بیٹے کو سنبھال سنبھال بھائی کو بچا بچا کے رکھتی ہوں کہ بھائی کہیں تہات میں چلا گیا کہیں یہ مجاہروں کے ساتھ مل گیا کہیں آگے نکل جائے گا پھر وہ بازی جائے گا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوگا دیکھے کیسا کھینچا ہے مطلقا مطلقا اگر جنگ میں تمہارا ہوتا ہے جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں کوئی زخم لگتا ہے تو پھر یقیناً یقیناً فقط مسل قوم کر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاروں کو بھی ایسی زخم لگتی ہے وہی ماؤں کے جنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسی. اور یہ بین حضرت بدلتے رہتے ہیں کبھی ان کے کبھی ہمارے کبھی یہود میں مسلمان کے تھتر مارتے ہیں ستر کو کیچ کر لیتے ہیں اور مسلمان فتح کر لیتے ہیں لوگ اور پھر کبھی میں مسلمانوں کو شدید جھٹکا لگتا ہے رسول اللہ صلی کا جال میں کھڈے میں کر گرے ہوئے ہیں اور پھر لوگوں نے یہ بات پورے علاقے میں پھیلا دی کہ ہے قتل کر دی گئے اور پھر ستر مسلمانوں کے مارے گئے یہ تو ہوتا رہتا ہے تلکل الباب اللہ والین امن اور یہ اللہ تعالیٰ دن کو بدلتا رہتا کیوں ہے صرف اس لیے بدلتا ہے والیا اندین امنو شہدا تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے جانچے پڑتال کرے ری چیک کرے ان کو تاکہ کون سا بندہ دیمان کی بہترین حالت میں رہے کون بندہ مومن ہے کون بندہ سادر ہے کون بندہ جہاز پہ قائم رہتا ہے ویستا شہدات اور پھر جو ان میں سے ش... ان میں سے جو سچے ہیں نیک ہے سابت قدم ہے ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بندہ شہید ہوگا شرد میں یہ بندہ شہید ہوگا یہ بھی شہید ہوگا یہ بھی شہید ہوگا کتنے بندے آتے ہیں کتنے نوجوان شرد میں آتے ہیں جنہوں نے ٹینگیں کی اور ادھر و ادھر گن گوا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے نہیں منخر کیا یہ تو اللہ عالم کا خاص طریق اور سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ امن ہوں اللہ تعالیٰ یہ سارا میچ یہ سارا آگے پیچھے یہ سارا مہنگا اپ ڈاؤ کرواتے ہیں یہ بندہ شہید ہو جائے اس کی قربانی اللہ قبول فرما لے پیارے پیغمبر علی اسلام نے فرمایا ستر بندوں کی سفارش کرے گا ستر جس دن وہ دن ہوگا کہ کوئی بندہ پسینے میں آدھا اشراپور ہوگا کوئی پورا اشراپور ہوگا کسی کا پتینہ دوپروں تک ہوگا کسی گلے تک ہوگا لیکن شہید کو اللہ کی بخشیں گے اجازت دیں گے اختیار دیں گے کہ تو کھڑا ہو جا اپنے گربا میں تھے اپنے جانے والوں میں تھے پہچان پہچان کے نکالتا جا اب جو شہید نکالے گا ستر بندوں کو نکال لے گا اور فرمائے کہ بندے لیکن ہم نے اس جنت حاصل کرنے میں اسلام کو پھیلانے میں کتنی قربانیاں پیش کی کتنے شہید پیش کیے اور کتنا فخر پیش کیا آج صرف اور صرف یہی مدلب تھی کہ ہم اسلام کے لیے کیا کچھ کر پائے اور اسلام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا اگر ہم نہ کر پائے تو یہ سچی اور صاف بات ہے اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے میں ہی کہ اگر تم میں سے دین کا کام کرنا چھوڑ جائے کوئی دین سے پھر جائے اراد کر جائے دنیا کے کاموں میں لگ جائے دین سے بالکل دوری اختیار کر جائے دین کی پرواہ نہ کرے دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے اتنا زیادہ بڑھاتا چلا جائے کہ دین بالکل بلا دے اور دین کو چھوڑ دے قرآن کی طرح کوئی یاد نہ رہے ارکار کوئی یاد نہ رہے تہج میں کوئی یاد نہ رہے بس دنیا ہی دنیا میں نے پلا جگہ جانا ہے پلا جگہ ہے یہ کام ہے تو خواب ہے بس یہی اس کا مدبہ نظر ہو یہی زندگی کے شبروز میں اس کے معاملات میں یہی دخل ہو تو پھر یاد رکھ لے میں یہ دین ہی پھر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر و قدیم ہے جو کوئی دین سے پھر جائے گا انحراف جائے گا جو قوم اللہ کے دین کا کام کرے گی اللہ قوم سے محبت کریں گے اور وہ قوم اللہ سے رکھا ہے یہ مسائل یہ معاملات الجھنے یہ تکلیف یہ مسائل نہیں ہو مجھے یہ جی وقت نہیں ملتا کہ جی کیا کریں گی باسی ٹائم oh, نہیں ہے جی کیا کرے یہ جی نہیں یو ہی بھوم میں یو ہی پورا ہو پھر وہ قوم اللہ کے دین کا کام کرے گی اللہ کو ترجیح دے گی اللہ کو ترجیح دے گی خاص ولام پھر لوگ اس کی ملامت بھی کریں گے کوئی اللہ والن کون جی کام اور نہیں بس یہ کرتے رہتے نہیں بلائے خاص اللہ ولام تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں ہو رہا لوگ ملامتیں کریں گے لوگ کہیں گے دیکھو جی ان کو کام بھی نہیں ہے آپ یہ جی یہی یہ کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ روا ڈپا نہ رکھا ہے جی کیا یہ جی حکومت کے خلاف آتے کرتے کبھی حکومت کیا معاملہ ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے بالخل اور پھر اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو نکالیں گے وقت دیں گے اور ان اللہ اللہ العالمین دین کا کام بھی ان سے دے گا تو اللہ حرک ہم کو اپنے دین کے لیے ثابت چند رکھیں اور موجودہ حالات میں جو کچھ حالات ہیں ہماری حکومت کے اور جو کچھ حالات ہیں ہمارے یہ تو ٹھیک ہے سب لوگوں کے سامنے ہے لیکن میں اپنی داد کر دیکھوں میں اپنے گرفان میں ہوں جا کر جان کر دیکھوں ڈال کر دیکھوں کہ میں نے آغر اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں میری نمازوں میں کتنی پابندی ہے میری نمازوں میں کتنا تسلسل ہے اور میری نمازوں میں کتنا خشو و خطول ہے کس انداز کے میں جہاد کے لیے اللہ رب العالمین سے تو فیق مانتی ہوں کس انداز سے میں اپنے اپنے بچوں کی تربیت کر پائی ہوں کس انداز سے میں اپنے اپنے بچوں کو جہاد کے لیے روانہ کر پائی ہوں کس انداز سے میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور میں یہ سوچوں کہ میرا اسلام کے اندر کیا کردار ہے اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان ہو پھر یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتی ہے اسلام قربانی کے بغیر کبھی نہیں پھیلتا قربانیاں دیتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے تیرہ سال آپ نے مکہ میں دعوت دی لیکن وہاں قربانی پیش نہیں کی وہاں